الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العظيم عزيزان جميع السلام عليكم ورحمه الله وبركاته کا شکر ہے کہ ہمیں آج پرانی مجید کی تعلیم سے متعلق ایک اہم پروگرام کی شروع کرنے کا موقع ملا ہے یہ تیس پروگرام ہوں گے انوار قرآن کے عام سے اور ہر پروگرام میں ہم ترتیب وار ایک پارے قرآن مجید روزانہ مطلع کریں گے بہت اختصار کے ساتھ اس کے جو مضامین ہیں ان کا خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کریں آج ہم پہلا پارا شروع کرتے ہیں اور سورہ فاتحہ سے ابتدا ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے حکم دریا ہے کہ جب آپ پرانی مجید پہ لگیں تو شیطان رضیم کے شر سے اللہ کی پناہ میں آ جائے اس لیے کہ شیطان کا سب سے بڑا مور چاہیے ہے وہ انسان کو قرآن پڑھ لیتا اور پڑھنے لگے تو سمجھنے نہیں دیتا اور کچھ سمجھ میں آ جائے تو عمل نہیں کرنے دیتا تو پرانی چیز سے روکنا جو ہے وہ شیطان کا مشن ہے اس لیے ہم ہوا کہ قرآن پڑھنے سے پہلے تعوض پڑھیں اور اللہ کی حفاظت میں آ جائے پھر ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن رحیم اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے اللہ کے نام سے پراضی ہے کہ اے اللہ یہ کام جو اب ہم کرنے لگے ہیں یہ خالص تیرے لیے تیری رضا کے لیے تیری خوشنوی کے لیے کرنے لگے ہیں اس کام کرنے کی کوئی اور نیت نہیں بسم اللہ جو ہے اصل میں وہ نام ہے اس چیز کا کہ ہم یہ کام اللہ کے لیے خالص کر رہے ہیں جو کسی اور کی راوٹ نہیں ہے اس کے بعد سورہ فاتحہ للہ اس کا نام سورہ شفا بھی ہے یہ پرانے مجید کا خلاصہ ہے سات آیتیں ہیں اور پرانے مجید کے مضامین کا خلاصہ بیان کریں حدیث میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے تین حصے ہیں پہلے حصے میں اللہ کی تعریف بیان کی گئی عبد العالمین رحمان رحیم مالک یوم الدین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بنے تعریف کی حق ادا کیا دوسرے حصے میں ہم اللہ سے عہد و پیمان کر اییا جی صرف آپ کی اور صرف آپ کی عبادت کسی اور کی وہ اییا کنسٹائن اور مانگنے کا عمل مدد صرف آپ سے مانتے ہیں کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے یہ دوسرا حصہ ہے پولو خراک کا فرماتے ہیں کہ یہ بندے اور میرے درمیان تیسرا حصہ جو ہے وہ دعا کا ہے ایک دن سراطمست اللہ میں سرات مستقیم کی ہدایت دے اس پہ چلا وہ سراط مستقیم ان لوگوں کو راستہ جن پہ آپ نے انعام فرمایا ان کا نہیں جن پہ آپ ناراض ہو گئے جو گمراہ ہو گئے یہ مختصر سورہ فاتح سورہ البقرہ شو ہوتی البقرہ کے معنی گائے کے ہیں عجیب بات یہ ہے کہ ابھی ہم کہہ رہے ہیں اہ نسرات اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چل یہ ہمارا سوار تھا اللہ سے دعا تھی شعا بقرہ میں فوراً اس کا جواب مل گیا الفلامی کتاب لارتقی یہ مقدس آسمانی کتاب ہے جس کے صحیح ہونے میں اصلی اور جینوئن ہونے میں بالکل درست ہونے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہدایت مانگ رہے تھے ہدلتقیم <تصفيق> <سؤال> یہ ہدایت ہے متقین کے لیے ان لوگوں کے لیے جو متقی بننا چاہیں مزے کی بات یہ ہے کہ جو متقی بننے کی نیت کر لے قرآن انہیں متقی کہتا اور یہاں فرمایا کہ ذالیکل کتاب آسمانی کتاب ہے لا لارہی بافی اس کے ہونے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں وہ کتاب جو ہے محمد صلیم ولیہ سلم چودہ سو برس لے کی تھی یہ ہے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی کوئی تحریف نہیں آن کتابوں میں تبدیلی کے تحریف اضافے کے ایڈیشن آلٹریشن کے جتنے کھیل کھیلتے رہے ہو بہت کھیل چکے اب نہیں اب کتاب کے پہلے صفحے پہ یہ آیت لکھی نظر آئے گی لا رہی بفی اس کے درست ہونے میں جینوئن ہونے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں تم اس کی کبھی تحریف نہیں کر سکو گی اس میں کوئی ایڈیشن آلٹریشن نہیں کر سکو گے اور عزیزان گرامی یہ دعویٰ انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے اگر یہ دعویٰ کہ یہ میری کتاب ہے اس میں کوئی تم تبدیلی نہیں کر سکو گے اگر یہ دعویٰ انسان کے بس کا ہے آج آپ کر لیں بھائی اس زمانے میں تو کچھ ہی نہیں تھا نہ فوٹو کاپیر تھا نہ مائکرو فلم تھی نہ لائبریریز تھی نہ میوزیمز تھے نہ یہ کمپیوٹر تھے کچھ بھی نہیں تھا پڑھے لکھے لوگ بھی بہت کم تھے کالج اسکول بھی نہیں تھے لیکن دعویٰ کر دیا کہ ان لہور حافظ ہو کہ دیکھو یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے چونکہ آخری کتاب ہے اس لیے اب ہم اس کی حفاظت کر کے تمہیں دکھائیں گے اور پہلے ہی صفحے پہ پہلی پہلی آیت یہی لکھتی سورہ فاتح کے بعد البخارہ صورت میں لار بفی زالکل کتاب لار بفی اس کے صحیح غیر مبدل غیر محرف ہونے میں کوئی شک نہیں اس کے مضامین کے درست ہونے میں کوئی شک نہیں عزیزا نگرانی میں نے ارض کیا کہ یہ دعوی آج آپ نہیں کر سکتے اپنے کسی ڈاکومنٹ کے میں اپنے کسی ورک کے آپ نہیں دنیا کی ساری طاقتیں دنیا کی ساری حکومتیں مل کے کسی ایک ڈاکومنٹ کے میں, میں دعوی نہیں کر سکتی اس میں آئندہ تبدیلی نہیں ہے وہ ہمیشہ محفوظ رہے گی پرزرو رہے گی انسان کے بس بھی نہیں ہے یہ دعویٰ کرنا لیکن یہ دعویٰ قرآن مجید کے پہلے پہلے صفحے پہ موجود ہے اور صرف دعویٰ نہیں ہے چودہ برس کی طویل مدت اس دعوے کے درست ہونے پہ گواہ بھی ہے یہ دعویٰ تو استاوت ہوا اور یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ دعویٰ کسی انسان کا نہیں تھا اللہ کا تھا اور یہ کلام انسان کا نہیں ہے اللہ کا ہے اس میں پھر بتاتے ہیں کہ متقین کون لوگ ہوں گے جو اس کتاب سے ہدایت پائیں گے پانچ صفات بتائیں پہلی بات یہ کہ بیدار مغز لوگ ہوں گے صرف حصی چیزوں کو ماننے والے نہیں عالم غیب کی چیز عالم غیب کی چیزوں کو بھی وہ ایسے ہی مانیں گے اپنی بیدار زمینری کی وجہ سے بیدار نقصی کی وجہ سے اور پھر نماز قائم کریں گے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے لوگ ہیں اور جو کچھ پہلے انبیاء پہ نازل ہوا اس کو بھی مانیں گے جو یہ قرآن نازل ہوا اس کو بھی مانیں گے اللہ انہوں بِمَا جو ماں وَمَا علیہ کا قَبْلِكَ آپ سے پہلے جو نازل ہو گیا اس پہ بھی تمام کتابوں پہ تمام امبیا پہ ایمان لائیں گے اس پہ بھی قرآن پہ بھی حضور کی رسالت پہ بھی جی بعد میں کسی آنے والے کا ذکر نہیں ہے نہ نبی کا نہ رسول کا نہ کتاب کا اور یہ جو ثابت بھی ہوتا ہے کہ قرآن کے بعد کوئی آسمانی کتاب نہیں آنی ہے اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کوئی نبی کوئی رسول نہیں آنے والا ہے اور ایک حدیث میں بھی آپ نے فرمایا کہ میرے بعد تیس شخص نبوت کا دعویٰ کریں گے اور سب کا دعویٰ چھوٹا ہوگا متقین ایک گروہ ہے اس کے بعد دوسرا گروہ وہ ہے جو کفر کا راستہ اختیار کریں گے تیسرا گروہ جو ہے وہ منافقین کا ہے ان کی صفات یہ بیان کی گئی کہ وہ بڑے ہوشیار بنتے ہیں اندر کچھ باہر کچھ لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اللہ کے رسول کو کسی کو دھوکہ نہیں دے پا. اپنے آپ کو دھوکہ ما احبام اللہ عنف انسان کسی اور کو اتنا دھوکہ نہیں دیتا ہے جتنا اپنے آپ کو دیتا انسان کسی اور کے ساتھ اتنا جھوٹ نہیں بولتا ہے جتنا اپنے آپ کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے اور اپنے آپ کو بے وقوف بنا دیتا ہے تو مزہ یہ منافقین کی صفت ہے عفمایہ کہ ان کے دل میں بیماری ہے دو اغلے کی اللہ اس بیماری کو اور بڑھا دیں گے اور عقل سے آری لوگ ہیں بڑے اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہیں فسادی لوگ ہیں اپنے آپ کو مسلح سمجھتے ہیں یہ ان کی صفات ہے آگے چل کے فرمایا کہ دیکھو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ پرانے مجید جو ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جی سے خود ہی گھڑ لیا ہے تو پھر ایسا کرو میاں تم بڑے بڑے شاعر ہو ادیب ہو فنکار ہو خطیب ہو لٹریٹیور ہو نقاد ہو تمہارے کلام کے لوگ بہت واہ واہ کرتے ہیں ایسا کرو تم سورے مل جاؤ اور قرآن مجید کی کسی چھوٹی سے چھوٹی سورت کے برابر اس جیسی ایک سورت بنا لاؤ اور دیکھو اس کا فیصلہ اپنے ہی لوگوں سے کروا لو اپنی بیوی بچوں سے کروا لو اپنے قبیلے کے لوگوں سے کروا لو ان لوگوں سے کروا لو جو تمہارے کلام پہ واہ واہ کرتے ہیں تمہارا کلام سن کے سجدے میں گر جاتے ہیں ان کے سامنے ذرا رکھ کے پوچھ لینا میں یار یہ ایک چھوٹی سی صورت میں یہ لکھ کے آ گیا ہوں یہ دیکھو قرآن جیسی ہے اور فرمایا تفال، تفال. ایسا کبھی نہیں ہو سکے گا کبھی نہیں ہو سکے گا کہ خود تمہارے اپنے قبیلے تمہاری اپنی اپ, اپ, اپ, گھرانے کے لوگ تم پہ واہ واہ کرنے والے لوگ وہ یہ کہہ دیں کہ تمہارا کلام جو ہے قرآن کے برابر ہے یہ قرآن جیسا ہے کبھی ایسا نہیں ہوگا جو قرآن کا ایک چیلنج بھی ہے ایک پیشگوئی بھی ہے اور چودہ سو سال کی مدت میں ثابت کر دیا کہ یہ پیشگوئی بھی دبست ہوئی آگے چل کے قصہ آتا ہے حضرت آدم کی خلافت کا اور اس کا اللہ تعالی نے فرمایا میں اتنا زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو حیرت ہوئی فرشتگان کو کہ جناب ہم تو ذکر کرنے والے ہم دو تصدیق کرنے والے لوگ ہیں ہمارے ہوتے ہوئے کسی اور کے خلیفہ آنے کی کیا ضرورت ہے تو ذرا سا ایک ڈیمونسٹریشن ہو گیا کہ اچھا بھائی کچھ چیزیں ہم بتا رہے ہیں یہ چیزوں کے نام ہیں کچھ تمہیں بھی بتا رہے ہیں تمہیں آدم کو بھی بتا رہے ہیں دیکھ لیتے ہیں کون کیسے سمجھتا ہے اور کون سمجھنے کے بعد اس کے پھر بعد میں کیا اس سے استفادہ کرتا ہے کیسے بیان کرتا ہے تو پتہ چلا کہ علم کے میدان میں فرشتگان ناک آؤٹ ہو گئے سبحانک لا علم الم علامہ آج کھڑے کر اور ان کے ذکر فکر ان کی تصویر تحمید تحلیل عبادت معصومیت وہ ساری دھری کی دھری رہ گئی ایک طرف اور ادھر جس کے بارے میں یہ الزام کہ ہے تو خون خرابہ کرے گا اس کے خون خرابے کے باوجود اس وجہ سے کہ وہ اہل علم ہے اہل مہارت ہے اہل فن ہے اس کو خلافت دینے کے آگے بڑھتے ہیں سب کو حکم ہو گیا کہ یہ آدم ہماری تخلیق ہے اس میں روح پھونک دی ہے فختفی ہے میں روح روح میں سے کچھ اس میں پھونک دیا سجدے میں گر جاؤ سب سجدے میں گر, گر ہاں گئے ہاں ابلیس نہیں ہے اس نے کہا صاحب آنا خیر میں تو اس سے بہتر ہوں خلقتنی من نہیں و خلقتا من تین آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اس کو مٹی سے پیدا کیا میں اس سے افضل ہوں وہ بے رقوف تھا اس کو یہ پتہ نہیں چلا کہ سجدے کا حکم دینے والا کون ہے انکار کر دیا اس تک پر کانا مل کافرین اور ناشکروں میں سے ہو گیا کافرین سے مراد یہاں ناشکر ہیں اس لیے کہ اللہ کے وجود سے تو وہ انکار نہیں کر سکتا تھا ذرا مہلت دی جا اس کی وجہ سے آپ نے ہمیں ذلیل و رسوا کر جاؤ محلت ہے. تو اس نے حضرت آدم کو اور حضرت ہوا کو بہکایا کشمیں کھائیں تمہارا بہت خیر خواہ ہوں اور یہ درخت جس سے تمہیں روکا گیا ہے جس کا پلکانے کھا کے تو دیکھو ذرا چاہ کے تو دیکھو یہی ہمارا مسئلہ اس دنیا میں بھی حلال چیزیں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں لاکھوں کی تعداد میں عمدہ سے عمدہ مشروبات موجود ہیں ہمیں لگا انہیں شراب تو پی کے دیں گے آپ کو پی کے دیں چکے تو دیکھیں کیا ہے اور پورا ادب جتنی شراب کی تاریخ سے بھرا ہوا ہے اس گندی چیز کی کسی اور چیز سے نہیں کوئی دودھ کی اتنی تعریف نہیں ہوئی ہے زمزم کی اتنی تعریف نہیں اتنی شراب کی ہو گئی اس لیے کچھ روکا گیا پھلکا لباس اتر گیا شاہی خلاد پوشاک اتر گئی پتوں سے اپنا جسم ڈھانپنے لگے یہاں ایک بات اور بھی ورزش کر کہ جب یہ نافرمانی ہوتی ہے لباس اتر جاتا ہے اور معلوم ہوا کہ جن لوگوں کا لباس اترا ہوا ہے جو اپنی ٹھیک طور پہ سطر پوشی نہیں کر رہے ہیں صاف معلوم ہوا کہ وہ کسی عذاب الہی میں گرفتار ہیں اس لیے کہ عذاب الہی کی ایک شکل اور ایک صورت اور ایک نشانی یہ ہے خلق لباس معذد لباس اتار کیا جاتا اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں خطاب فرمایا یہود سے ہاں یہاں ایک اہم بات اللہ تعالی نے حضرت آدم کی توبہ قبول فرما دی حضرت آدم بے چارے رونے غلطی معاف دو بات یا کروں گا کہ یا شیطان سے بھی غلطی ہوئی سدا کرنے سے انکار کر دی انسان سے غلطی ہوئی پھل کھا لو لیکن دونوں کی غلطی میں ایک بنیادی فرق ہے انسان کی غلطی جو تھی وہ کمزوری ارادہ پہ مبنی تھی نا ارادے کا کمزور نکلا ن جت لہو آزما ہو پکا ارادہ ہم نہیں پایا انسان جو غلطی جو گناہ کمزوری ارادہ کی وجہ سے ہو انسان کو فوراً اس پہ ندامت ہوتی ہے اور فوراً معافی مانگتا ہے تو بھی قبول ہو جاتی لیکن شیطان کا جو گناہ تھا وہ کمزوری ارادہ کی وجہ سے نہیں تھا وہ کبر کی وجہ سے غرور کی وجہ سے نخوت کی وجہ سے انسان دشمنی کی وجہ سے بغض کی وجہ سے تھا اپنے آپ کو روکنا خیر ہوں میں اس سے بہتر ہوں اس بنیاد سے جو گناہ صادر ہوتا ہے اس پہ انسان کو ندامت نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ اس کو درست ثابت کرنے کے لئے ایک سے ایک فلسفہ گھڑتا چلا جاتا ہے یہی شیطان نے کی انسان و شیطان میں بنیادی فرق انسان نے معافی مانگ لی شیطان سے معافی نہیں مانگی رن فارغ بھی ہوئے جامع سہرگاہی سے اور زاہد ابھی آہنگے تہارت میں نہیں اس کے بعد عزیزہ گرامی بنی اسرائیل سے خطاب ہوتا ہے کہ ہم نے تم پہ یہ یہ نعمتیں کی لیکن تم نے نعمتوں کی قدر نہیں کی تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے اور پھر قرآن مجید پہلے ہی صورت میں بنی اسرائیل پہ بہت بڑی چارج شیٹ لگاتا ہے کہ ان پڑھ لوگ اپنے آپ کو صاحب علم سمجھتے ہیں اور دل خشک ان باتوں پر ہی خوش ہے کہ ہم تو اللہ کے محبوب ہیں اللہ کے بیٹے ہیں ہمارا تو حساب ہی نہیں ہوگا اور پھر دادوگری کونے کے اس میں پڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کے ایمان تک خراب کرتے ہیں ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں جن سے کہ لوگ میاں بیوی میں آپس میں جھگڑے ہوں فساد بپا ہو اس کے یہ سب باتیں کہنے کے بعد فرمایا کہ انہوں نے دین کی کتابوں میں بھی طوریت میں بھی انہوں نے تحریف کر دی تبدیلی کر دی اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیا اور فرمایا کہ اس کی وجہ سے ہم نے ان سے امامت چھین لی اور اس کی ایک علامت ہم آگے چل کے بتائیں گے وہ یہ تھا کہ قبلہ بیت المقد سے تحویل ہو کے کعبہ بن گیا واخر دعوانا الحمدللہ اکبر. الحمدللہ للہ عالمین وسلاۃ وسلہ مالا رسول گریم محمد وعلى علی و اجمعین ہی اجمائین عزیزان غرامی السلام علیکم آج ہم قرآن مجید کے دوسرے پارے سعقول کا خلاصہ بیان کریں گے اس میں ابتدا اس سے ہوتی ہے کہ یہود نے ایک غامہ کھڑا کر دیا کہ مسلمانوں نے اپنا قبلہ بیت المقدس سے بدل کے کعبہ مشرفہ کر لیا اصل میں یہ علامت تھی اس بات کی کہ ایک عرصے سے جو امامت چلی آ رہی تھی اسرائیل میں نبوت بھی انہی میں چلی آ رہی تھی وہ اللہ تعالی نے انہیں اس امامت سے مغل فرا دیا اب نبوت بھی بنی اسرائیل سے منتقل کر کے بنی اسماعیلی میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں ظاہر فرما دی تو آپ چونکہ مکہ مکرمہ سے تعلق رکھتے تھے تو اس لیے آپ کی خواہش بھی یہی تھی کہ بیت اللہ شریف جو ہے وہ کعبہ بنے قبلہ بنے بنا دیا گیا بتایا یہ گیا کہ یہ سنت جو ہے بیت الاقس کی ہو یا کعبہ کی ہو یہ تو صرف ایک یک جہتی کی علامت ہے کہ سب لوگ ایک ہی جہت میں رخ کر کے عبادت کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ادھر ہے اور ادھر نہیں ہے, ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود قبلے کو اہل نظر قبلا نما کہتے ہیں ایک کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے اصل چیز جو مقصود ہے وہ ہے تمہارا اس کام میں لگے رہنا کہ دین کو سمجھا جائے سمجھایا جائے اس پہ خود عمل کریں اس پہ عمل کرائیں اور دین کو قائم کریں نافذ کریں یہ ہوتی ہے امامت یہ کام چونکہ اہل کتاب نے چھوڑ دیا تو فرمایا گیا کہ پقدہ علی کا جال ناکم امتوں واسطوں شہدا آل ہم نے اب مسلمانوں کو امت محمد علیہ اللہ صاحب اسلام کو ہم نے امت وسط بنا دیا درمیانی امت جو اللہ اور انسانیت کے درمیان آ کے پوری انسانیت کو دین سمجھائے اور پھر اس بات کی گواہی دے کہ آئے اللہ تو نے جو پیغام ہمیں دیا تھا وہ ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا ہے اور فرمائے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کا رسول بھی ان پہ گواہی دیں گے کہ ہاں میری امت نے انسانیت تک یہ پیغام اللہ کا بھیجا ہوا پیغام پہنچا دیا یہ بالکل ویسے ہی شہادت ہے جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بحجر الوداع ختم فرماتے ہوئے یہ فرمایا اللہ حلب لوگوں ایک بات بتاؤ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا اور ہر طرف سے یہ آوازیں آنے لگی یا رسول اللہ قبل رقط الرسالہ و ادئی تلعمانہ و نسح تلعلما یا رسول اللہ, آپ نے پیغام ہم تک پہنچا دیا آپ نے امانت کی ادائیگی کا حق ادا کر دیا آپ نے انسانیت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا یہ جو ہر طرف سے آپ نے یہ آوازیں سنی ہے شور اٹھ گیا تو آپ نے آسمان کی طرف انگلی کی اور سنایا کہ اللہ عن اے اللہ تو گواہ رہنا دیکھتے بھی دی مخلوق کیا کہہ رہی ہے تو نے پیغام مجھ تک پہنچایا میں نے درمیان میں آ کے یہ پیغام سب تک پہنچا دیا تو یہ درمیان میں آنے والی بات جیسے کہ اللہ کے رسول درمیان میں آئے اللہ اور امت کے ایسے ہی یہ امت درمیان میں آئے گی محمد الرسول اللہ کے اللہ اور رسول اور پوری انسانیت کے درمیان میں امت و سب بنا دیا تاکہ تم سب پہ گواہٹ ہے اور فرمائے کہ دیکھو کرنے کا اصل کام یہی ہے اور ہم نے اللہ کے رسول کو صرف اسی کام کے لیے بھیجا ہے چار بنیادی کام ہیں کرنے کے اللہ کی کتاب قرآن لوگوں کو پڑھ کے سنائیں اس کے ذریعے لوگوں کا تزکیہ کریں اور کتاب کی تفصیلی تعلیم دیں حکمت کی تعلیم دیں اور ان سب کا اصل بنیادی مقصد لوگوں کا تزکیہ کریں عزیزان گرامی تزکیے سے مراد دو چیزیں ہیں ایک بہتری ترقی دینا افضائش کرانا اور ایک پاک کرنا ترقی کس چیز کی انسان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں ان کو اجاگر کرنا روحانی صلاحیتیں ہیں علمی ذہنی قریبی مادی ان سب صلاحیتوں کو ترقی دینا اور پھر اس ترقی کے راستے میں جو جو رکاوٹیں ہوں اس سب رکاوٹوں کو دور کرنا اور انسان کو ان سے پاک کرنا یہ دو چیز کے تزکیاں بنتی ہیں میں ایک مثال ارد کرتا ہوں دیکھیے کسان ہے وہ زمین میں کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے یہی دو کام کرتا ہے پہلے تو زمین کی قوت نمو کو بڑھاتا ہے اس کو نرم کرتا ہے ہل چلاتا ہے اس میں کھاد ملاتا ہے پھر بیج ڈالتا ہے پھر اس میں پانی دیتا ہے اب وہ پودا اگنے لگا تو اب جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرتا ہے چڑیاں آ گئی چگنے کے لیے ہٹا رہا ہے ٹول بجا رہا ہے جانور آ اس کو لتاڑنے کے لیے ان کو دور ہٹا رہا ہے اچھا یہ پودا اگایا اس میں جنگلی گھاس اگ کے آ رہی ہے اس کی قوت کو کمزور کرنے کے لیے جنگلی گھاس نکال رہا ہے پودا نکل آیا اس میں پتا چلا کہ کیڑے پڑ گئے ہیں کیڑے مار دو چھڑک رہا ہے یہ کیا ہے یہ پاک کرنے کا عمل ہے رکاوٹیں دور کر رہا ہے تذکیہ نام اس چیز کا ہے کہ ایک تو جو ان ودی شدہ صلاحیتیں ہیں ان کو بڑھایا جائے علم کے ذریعے تربیت کے ذریعے اور دوسرا جو جو رکاوٹیں آ رہی ہیں بڑھوتری میں ان رکاوٹوں سے پاک کیا جائے یہ ہے تزکیہ پھر میں کام ہے کرنے کا اور اس کام کے لیے تمہیں امت وسط بنایا گیا ہے ہمارے رسول کا بھی یہی کام ہے اور ایسا کام کرتے کرتے جو لوگ مالی قربانی دیں اور ملی قربانی سے بڑھ کے جان کی بھی قربانی دے دیں میں جو ہمارا تیری طلب میں وہ تو زندہ ہو گیا اس کو مردانی کہنا ہے تم ہو گے مردہ اس نے تو اللہ کے راستے میں جان دے دی وہ زندہ ہے جاوید ہو گیا اور فرمایا ہاں یہ کام اتنا آسان بھی نہیں ہے اس کام میں جو لگ جاتا ہے ہم اس کو کئی طریقے سے ٹھوک بجا کے دیکھ لیتے ہیں بولے نبل ونکھ بھی خوف سے بھوک سے مال کی کمی سے اور کی طریقے سے ہم آزما لیتے ہیں اور جو ثابت قدم رہ جاتے ہیں پھر ہماری طرف سے انہیں خوشخبری دے دیں تار کر لوگ ہیں آگے چل کے فرمایا کہ یہ سارے کام جو ہیں ایک نظام تربیت سے چلتے ہیں اور اس نظام تربیت کا ایک حصہ جو ہے وہ حج ہے اور عمرہ ہے اور اس حج عمرے کے درمیان صفا اور مروہ کا درمیان میں چکر لگانا یہ ہماری علامات میں سے ہمارے شاعر میں سے ہے فرمایا کہ دیکھو شرک نہیں کرنا ہم سب گنا چاہیں گے جس کے چاہیں گے معاف کر دیں گے ایک شرک معاف نہیں کریں گے ہمارے شرک کی ایک قسم بہت خطرناک ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لو سے مئی یب تک خزم دون اللہ اندازہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتے ہیں یوح دون احم کا حب بلّہ وہ غیروں سے لوگوں سے یوں پیار کرتے ہیں جیسے اللہ سے پیار کرنا چاہیے اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہوئے ہوتے ہیں ان کی محبت اللہ سے شدید ترین ہوتی ہے معلوم ہوا کہ کسی اور چیز سے اتنی محبت کرنا جتنی کہ اللہ سے ہونی چاہیے شرک ہوگئے اللہ کی محبت کے برابر کسی اور کی محبت کیوں آئے وہ تو مقصود اول ہے وہ محبوب حقیقی ہے وہ ہمارا اصلی ہدف ہے اسی کی طرف تو ہمیں لوٹ کے جانا ہے محبت تو اسی سے ہی کرنی ہے باقی وہی چاہتوں کا مرکز ہے باقی جتنی چاہتے ہیں محبت ہیں اس کی محبت کے ذیل میں آئیں گی اس کے تابع ہوں گی سانوی ہوں گی فرمایا کہ کسی چیز سے ایسی محبت نہیں کرنی ہے کہ اللہ کی محبت کے برابر آنے لگے وہ شرک ہو جائے گا میں معاف نہیں کروں گا اور فرمایا کہ ہاں جب یہ مشرق لوگ عذاب کا مشاہدہ کر لیں گے اس وقت انہیں پتا چلے گا ان القوت اللہ کہ یار ساری کی ساری قوت سارے اختیارات سارا تصرف اللہ کے پاس تھا وہی فائل حقیقی تھا جو کچھ کر رہا تھا وہی کر رہا تھا اس کے کرنے سے سب کچھ ہوتا تھا اس کے نہ کرنے سے سب کچھ رک جاتا تھا مل گئی ہے اس وقت جا کے بے وقوفوں کو پتہ چلے گا ایکش نہیں پتہ چل جائے تو زندگی کا نقشہ بدل جائے آگے فرماتے ہیں کہ دیکھو تم اس چکر میں پڑے ہوئے کوئی بیت المقتش چھوڑ دیا کعبے کی طرف آ گئے نیک اس بات کا نام نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف منہ کر لو نیکی اس بات کا نام ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ کی خال سچی عبادت کرو لوگوں کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش او اپنے اخلاق تر کرو اور اپنے معاملات کو ٹھیک کرو اور یہی چار چیزیں دین ہیں عزیز گرامی دین بنیادی طور پر دو چیزوں کا نام ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد اللہ کے حقوق بندوں کے حقوق اچھا پھر حقوق اللہ جو ہے آگے پھر دو چیزوں کا نام ہے ایمان عقائد اور عبادات حقوق العباد پھر دو چیزوں کا نام ہے اخلاق اور معاملات اس آیت میں انہیں چار چیزوں کا ذکر ہے کہ البر نیکی ان چار چیزوں کا نام ہے ایمان عبادات اخلاق اور معاملات کی سچائی عجیتانی گرامی اس کے بعد پساس کی اہمیت واضح کی. قتل کے بدلے قتل دانت کے بدلے دانت کان کے بدلے کان جب تک کہ پورا پورا انصاف دینے کی کوشش نہیں کرو گے انصاف قائم نہیں کرو گے امن قائم نہیں ہوگا اس کے بعد روزے کے احکام اور روزے کی برکات فرمایا کہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے اور نے روزے جیسے تم پہ فرض کیے ویسے تم سے پہلی امتوں پہ بھی فرض کیے تھے اس لیے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ متقی بن جاؤ اور فرمایا کہ اللہ کے ساتھ سلیتے ون ٹو ون ہو جاؤ ہم بندے پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے کوئی فائن نہیں کریب میں تو بہت قریب ہوں مجھے بدا وتہ ایزا میرا بندہ جو ہی مجھے پکارتا ہے میں اس کو جواب دیتا ہوں فلیت اولی اولی چاہیے فلی سجیو اولی ولی مجھ سے مانگیں مجھ پہ ایمان رکھیں مجھ پہ بھروسہ اور توقع رکھیں لال نہ امید ہے پا جائیں یہاں سے معلوم ہوا کہ روزوں کے اندر ایک ڈائریکٹ ڈائلنگ کا نظام جو ہے وہ بھی ڈیولپ کر لینا چاہیے اللہ کے ساتھ سیدھا سیدھا ڈائل کریں اس کو اللہ بس لائن مل گئی یا رب سیدھی اللہ کے ساتھ لائن تھرو ہو گئی اس سے بات کریں اور ایسی جان یہ ایک بات بتا دوں اللہ کی لائن میں لیں اس کا نمبر کبھی خراب نہیں ہوتا کبھی انگیج نہیں ہوتا کبھی نور رپلائی بھی نہیں ہوتا یہ رمضان کی برکات میں ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ سیدھا ون ٹو ون ہو جاتا ہے. اس کے بعد جہاد کے مسائل ہیں احکام ہیں حج کے احکام ہیں اور ہاں حج کے احکام بتاتے ہوئے ایک دعا سکھائی ربنا آنا پھر دنیا ہسانا وہ فل آخر آتے کہ اللہ ہمیں اس دنیا کے اندر حسین زندگی عطا طافتما آخرت میں بھی حسین زندگی عطا طافتما معلوم ہوا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم دین اختیار کریں تو اس دنیا سے ہم بالکل فارغ ہو جائیں پھاک ہو جائیں حج میں بتا کے دیکھو حج کرو اور ایسا نہیں ہے کہ حج کے دوران تم تجارت نہ کر سکو تجارت بھی کرو دین رہبانیت کا نام نہیں ہے دینداری کرتے ہوئے عبادات کرتے ہوئے تم اپنی ضروریات بھی پوری کرو ساتھ کے ساتھ تجارت بھی کرو اور فرمایا کہ زندگی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم یا ادھر کے ہو رہو رہ یا ادھر کے ہو رہو نہیں متوازن زندگی دنیا بھی اور دین بھی دونوں کو حاصل کرنا ہے اور اس لیے آگے چل کے ہم دیکھیں گے تعلیم آتی ہے کہ نظام تعلیم بھی ایسا ہے جس میں کہ دنیا بھی تعلیم بھی ہو دینی تعلیم بھی ہو ان دونوں کا حسین امتزاج ہو اور یہاں فرمایا کہ دو قسم کے لوگوں سے سابقہ پیش آتا ہے اللہ کے رسول کا ایک تو وہ جو بہت چرد زباں ہیں بڑے لمبے لمبے دعوے کرتے ہیں اسی طرف فرمایا وہ لوگ ہیں جو لمبے چوڑے دعوے تو نہیں کرتے ہیں لیکن رضائی الحے میں اپنی جان قربان کر دیتے وہ ایسے لوگوں پہ اللہ بہت خوش ہو جاتا ہے راضی ہو جاتا اور فرمایا یہ آئی اللہ جینا امرتخلوف اسل میں کافی خطوات شیفان اے اہل ایمان دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقشہ قدم کی پیروی نہ کرو دین ایک نظام ہے اور یہ صرف اسلام کو یہ برکت حاصل دنیا میں کسی اور مذہب اور دین کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے کہ اس کا ایک پوری زندگی کا ایک اجتماعی نظام ہو اس کا اپنا ایک سیاسی نظام بھی ہو معاشی نظام بھی ہو سماجی نظام بھی ہو اس کا ایک لیگل فریم ورک بھی ہو یہ اعزاز دنیا میں کسی اور دین کو حاصل نہیں ہے سوائے اسلام کے ہے تو سمائے کہ پورے پورے اس میں داخل ہو جاؤ اور جہاں جہاں داخل نہیں ہوگا تو وہ خود شیطان ہو جائے گا شیطان کے نقشہ قدم کی پیروی نہ کرو دین پورے کا پورا اختیار کرو انفرادی زندگی میں بھی اجتماعی زندگی میں بھی یہاں سے شرط ہوا کہ دی کو نافذ کرنا وہ ہمارا اجتماعی فریضہ ہے آگے چل کے جناب شراب کی حرمت کا ذکر آ رہا ہے اور یہاں ایک اہم واقعہ حدیث میں ہم نے پڑھا کہ ادھر شراب کی حرمت کا ذکر آیا اور ایک صحابی نے شام سے بہت بڑی مقدار میں شراب درامد کر لی لوگوں نے کہا کہ یار اس کو واپس کر دو یار مدینے سے بھاگیں جا کے بیچ دو اس نے کہا نہیں جب حرام ہو گئی تو ساری کی ساری یہیں وہ ڈیلوں گا ساری مڈیل لی یہ اطاد ہے جناب یہاں پہ خواتین کے حقوق کی بات ہوئی ہے دوسرے بارے میں طلاق رجوع عدت کے احکام ان سے متعلق مسائل بھی موجود ہیں اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کو یا تو خوش اخلاقی سے خوش اسلوبی سے رکھو احسان کے ساتھ یا احسان اور نیک اخلاق کے ساتھ ہی اس کو روانہ درمیان میں معلق رکھنا اس کو تکلیف پہنچاتے رہنا کش طور جائز نہیں ہے رضاعت کے عدت کے ثانی کے یہ سارے احکامات بیان کیے گئے آخر میں بنی اسرائیل کا ایک اہم واقعہ ہے جہاد کے لیے مانگتے ہیں کہ اللہ قوت دے ہمیں کوئی بہت بڑا لیڈر دے جو ہمارے ساتھ جو ہمیں جہاد کرائے اللہ تعالیٰ نے حضرت تعلق کو بھیج دیا جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوئے اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دیکھو بھائی یہ گزر رہے ہو نہر کے کنارے سے پیاس تو تمہیں ہوگی لیکن دیکھو ایک آدھ گھوم پانی کا پی لینا لیکن اس سے پیٹ بھر کے پانی نہیں پینا اب کچھ لوگوں نے تو پابندی کی اللہ کے حکم کی اور کچھ لوگوں نے پابندی نہیں کی پیٹ بھر کے پانی پی لیا اب فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے پیٹ بھر کے پانی پی لیا ان کے اندر اتنا ذوف ہوا کنگ اللہ آتا تھا قطر نلیوں میں بھی جالو کے ساتھ لڑنے کی ہم میں کوئی طاقت نہیں مقابلہ ہی نہیں ہے ہمارا جی جالو بہت بڑا بادشاہ بہت قوت والا ہم اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتے اس کی کیا وجہ تھی کہ اللہ کی نافرمانی کر چکے تھے پانی سے روکا گیا پی لیا تو ذوف آ گیا طبیعت میں کمزوری آ گئی اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اللہ کا حکم مانا فرمایا انہوں نے کہا کام فیتن قلیلتن غلط فیت ان کثیرتم بے زندہ ارے میاں تعداد میں کم ہے تو کیا ہوا قیمت مت ایسا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے سے گروہ کے بہت بڑی طاقت سے لڑا دیا اور فتح بھی دے دی ان شاء اللہ یہاں سے معلوم ہوا کہ اگر تقوی کی راہ اختیار کی جائے تو اللہ تعالیٰ طاقت بھی دیتے ہیں شجاع خوبصورت بھی, بھی اور اگر تقوی کی راہ اختیار نہ ہو تو آدمی ظریف اور بے ہمت ہو جاتا ہے اس میں جہاد تو کیا کسی کام کی بھی طاقت نہیں رہتی ہے وآخر دعوان الحمد الحمدللہ رب, الحمد رب والصلاة والسلام عالا رسول کریم محمدوں اعلی علیحاب ہی اجمعین عزیزان گرامی السلام علیکم آج ہم قرآن مجید کے تیسرے پارے تلکر رسول کا خلاصہ بیان کریں گے اس پارے کے ابتدا میں ہی قرآن مجید کی وہ آیت آ رہی ہے جسے حضور اکرم اسلم نے عظیم ترین آیت قرار دیا آیت القسی اس میں عقائد کی تعلیم ہے اور ساتھ ہی اللہ تعالی کے ساتھ ایک اخلاص کی کیفیت پیدا کی گئی ہے اللہ اللہ اللہ وہی ہمارا معبود ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں الح الق وہ جو زندہ ہے اور سب کو زندگی دینے والا ہے القیوم وہ جو خود اپنے آپ سے قائم ہے اور سب کو قائم رکھنے والا ہے علیزان گرامی زندہ تو ہم بھی ہیں لیکن مخلوق کی صفات میں اور اللہ کی صفات میں تین بنیادی فرق ہیں اگر وہ سمجھ میں آ جائیں تو اللہ تعالیٰ انسان کو شرک سے بچا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اللہ ہونا یہ کہ زندگی اس کی اپنی ہے کسی کی عطا کی ہوئی نہیں اس کے برعکس انسان مخلوقات جو زندہ ہے ان کی ذاتی زندگی نہیں ہے اللہ کی عطا کی ہوئی ہے نمبر دو الائی اللہ کی زندگی کامل ہے کسی بھی نقص سے تصبر میں آ سکتا ہے پاک ہے اس میں کوئی حد نہیں لامحدود حیات ہے انفینٹ اس کے برعکس انسان کی مخلوقات کی زندگی محدود ہے ناقص ہے الحی تیسرا فخر الحی اللہ اس کی زندگی قدیم ہے ابدی ہے اصلی ہے عارضی نہیں ہے انسان کی مخلوقات کی اللہی ہونے کے باوجود زندگی عارضی ہے اصلی ابدی نہیں ہے یہ تین بنیادی صفات یہی قیوم میں بھی ہے یہی سمی بس تمام صفات میں یہ تین بنیادی فرق ہیں اگر یہ ذہن میں رکھیں علم ہے اللہ تعالیٰ کا اللہ کا علم ذاتی ہے بندوں کا ذاتی نہیں عطائی ہے اللہ کا علم لا محدود ہے کامل ہے مخلوق کا علم کامل نہیں ہے محدود ہے اللہ کا علم اصلی ہے ابدی ہے قدیم ہے مخلوق کا علم بندوں کا علم عارضی ہے وقتی ہے بس تین بنیادی باتیں اللہ القیوم کو و ہو جاوید ساری کائنات کو سنبھالنے والا قائم رکھنے والا لا خوش ہو و نہ نہ اسے اون آتی ہے نہ نیند آتی ہے وہ تو ہردم ہم سے پیار کرتا رہتا ہے ہم سونے والے بھول جانے والے غفلت میں اپنے آپ کو برباد کرنے والے لوگ ہم سے اس نے کہا وس کو ربا کا ادا نصیت جب بھول جاؤ اور پھر میں یاد آؤں تو یاد کر لیا کروں ہم سے کہا کہ تم مجھے بھولتے رہو گے اپنے بالے میں فرمایا کہ میں تو تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا اور فرمایا اور کائنات کا وہ مالک واحد مالک ہے اور منزل جی یشف آئندہ اللہ بز اور اس کے حضور کوئی کسی کی سفارش کرے شفات کرے اس کی اجازت کے بغیر کیا مجال ہے کسی کی ہاں اور آگے فرمایا کہ اس کے علم کا احاطہ تو کوئی بھی نہیں لاہی حیطوں اس کے علم کا احاطہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا وہ جس کو جتنا چاہتا ہے علم عطا فرما دیتا ہے لیکن اللہ کے علم کا احاطہ کرنے والا کوئی نہیں اور کہ اس کی کرسی اس کی حکومت زمین و آسمان پہ چھائی ہوئی ہے پوری کائنات کی وہ رکھوالی کر رہا ہے اور اس کو یہ رکھوالی تھکاتی بھی نہیں ہے یہ تھکنا یہ سونا یہ اونگ میں آنا یہ تو ہم کمزور بندوں کا شیوا ہے اس کا شیوا نہیں ہے وہ علی علی عظیم علی ہے عظیم ہے یہ کہنے کے بعد فرمایا کہ اب ہب تمہارے سامنے آ چکا ہے چاہے تو قبول کر لو چاہے تو نہ کرو آخرت میں دیکھ لیں گے ہم تمہیں اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے تین مشاہدات بیان فکر. ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کا اس اپنے وقت کے بہت بڑے تاغت بادشاہ نمرود سے مکالمہ ہے اور اس میں وہ پوچھتا ہے کہ تمہارا اللہ کون آپ فرماتے ہیں میرا اللہ ہوئی و وہ زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے یہ کیا بات ہے تو ہم بھی دے دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں ہم زندہ رکھتے ہیں جس کی چاہتے ہیں سجاو معاف کر دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں ہم قتل کر دیتے ہیں اچھا ان اللہ یاتی بھی شم سی منل مشرقہ منل مغرب اچھا پھر ایک بار بات ہے میرا پروردگار روزانہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے تجھے جی اپنے بہت پاٹخان اور بہت بڑے بادشاہ اور خدائی اختیارات کا دعویٰ ہے تو ٹھیک ہے تم سورج کو مغرب سے طلوع کر دو فبو کی کل لسی تو کافر جو ہے مببوت ہو کے رہیں گے ادرت الہی کا کرشمہ ایک اور بیان کیا گیا کہ ایک اللہ کا بندہ ایک اجڑی ہوئی بستی سے گزر رہا ہے تو اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ بستی اجڑ گئی یہاں کے لوگ مرکھپ گئے ان کی قبریں تک دھے گئیں ختم ہو گئی اللہ تعالیٰ ان کو پھر سے کیسے زندہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو وہیں موت عطا فرما دیتے ہیں اور سو سال تک اس کو اسی موت کے عالم میں رکھتے ہیں اور حفاظت بھی فرماتے ہیں اور سو سال کے بعد اس کو پھر سے زندگی دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ میں کتنا عرصہ زندہ رہے کتنا عرصہ سوئے رہے یوم ان یوم ایک آدھ دن, دن دن کا کوئی حصہ چند گھنٹے سو سال ہم نے گزار دیے ہیں ایسے ہی ہم نے جن کو قبر میں ہزاروں سال سے موت کے عالم میں سلایا ہوا ہے ایسے ہی ہم ان کو بھی جگا دیں گے جیسے سو سال کے بعد تمہیں جگایا ہے اور تیسرا واقعہ حضرت ابراہیم کا پھر اس نے ایے تو بتا تو یہ مردوں کو زندہ کیسے کرے گا تو موت ابراہیم کا تم ایمان نہیں رکھتے ہو جی ایمان تو رکھ دوں لاکن لیا تمہ ان نقل بھی چاہے تمہیں دل نظر آؤ اطمینان آ دیکھ لیں گے تیرا نکر کر یوں کرو چار پرندے لے لو مار دو ایک اس پہاڑ پہ ایک اس پہ ایک اس, پہ ایک اس پہ ایک اس پہ ایک اس پہ الگ الگ پہاڑوں پہ ڈال دو ان کو بلاؤ یا تینہ کیسا آیا تیرے پاس بھاگے بھاگے چلے آئیں گے خود ہی تم نے ان کو مارا ہے یا خود ہی ان کو بلا رہے ہو بھاگے چلے آئیں گے یہ قدرت حق کا مشاہدہ کیا کہ جیسے تمہارے بلانے پہ یہ سب بھاگے بھاگے چلے آئیں گے ایسے ہی میرے بلانے پہ بھی سب بھاگے بھاگے چلے آئیں گے اور ایک دن تو فرمایا کہ اس چکر میں مت رہو کہ میں کیسے دوبارہ زندہ کو بلا قادرین علی ان الا بنانا ہم تو اس بات پہ قادر ہیں کہ تمہارے جسم کو ہی ویسے پیدا نہیں کریں گے بلکہ تمہاری پور پور کو تمہاری انہی فنگر پرنٹس کو بھی ہم پھر سے لے آئیں گے جو فنگر پرنٹس آج ہیں تمہاری مرنے کے بعد قیامت کے دن ہزار ہزار سال کے بعد انہی فنگر پرنٹس کو ہم دوبارہ پروڈیوس کر دیں گے وہی انگوٹھا جو آج تم لگاتے ہو کاغذات پہ وہی انگوٹھا پھر بھی لگاؤ گے وہی فنگر پرنٹس ہوں گے اس کے بعد راہ حق میں مال خرچ کرنے کی مثالیں دی ایک دو مثالیں اگر اخلاص سے مال خرچ کرو گے تو ایسا ہے جیسا کہ ایک دانہ بویا اس میں سے سات بالیں نکلی اور ہر بال میں سو دانے نکلے ایک کا سات سو گنا ہاجر نہیں اور اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں خرچ کیا دکھاوے کے لئے خرچ کیا تو فرمائے اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک چٹان پہ لٹی پڑی ہوئی ہو اب شور سے ہوا ہوئی ساری اڑا کے لے گئی وہ تمہاری خیرات ایسی ہوگی جیسے کہ گویا تم نے چکان پر تھوڑی سی مٹی ڈال دی پانی آیا ہوا آئی اڑ گیا ایک زردہ بھی باقی نہیں رہا دیکھو اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہو تو ایسا خرچ کرو جو تمہیں اچھا لگتا ردی مال نہیں بن کنال گر رہا تھا تم اس وقت تم خیر نہیں پا جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں خود بہت اچھا لگتا ہے اور خرچ کرنے کے بارے میں بتایا فرمایا کہ لوگوں کو قرض دیا کرو اور پھر مکرو سے نرمی کیا کرو اور حدیث میں تو یہاں تک آیا کہ قرض دینا جو ہے خیرات کرنے کے مقابلے میں دوگنا اجر رکھتا ہے اور ہاں سود کو حرام قرار دیجیے سود وہ مال کا اضافہ ہے جس میں ہم نفعی نفع میں تو شریک ہو نقصان میں شریک نہ ہو وہ سودے اور سورہ بقرہ کے خاتمے میں جو رخ آ رہا ہے انسان کی روح وجد کرنے میں اللہ معافی السماوات و ہو معافی آسمانوں میں زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے سب کم بہل جو کچھ کرتے ہو ظاہر کر کے کرتے ہو چھپا کے کرتے ہو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا محاسبہ کر کے رہے گا یا فرول جس کو چاہے گا معاف کر دے گا جس کو چاہے گا عذاب دے دے گا خود جانتا ہے وہی جاننے والا ہے کہاں معاف کرنا ہے کہاں معاف نہیں کرنا اور آگے فرمایا کہ دیکھو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی آئی ہوئی ہدایت پر ایمان رکھتے ہیں اللہ پہ فرشتوں پہ آسمانی کتابوں پہ رسولوں پہ اور ایمان والے سب رسولوں کو مانتے ہیں ان کا یہ شیوا نہیں ہے کہ کسی کو مان لیں کسی کو نہ مانیں دین کا کچھ حصہ مان لیں کہ کچھ حصے کو نہ مانیں نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ بس ہم نے سنا اور اطاعت کی سب اوتاد کرتے ہیں اور فرمایا کہ ہم کسی پہ کوئی ایسی ذمہ داری عائد نہیں کرتے جو اس کی طاقت سے زیادہ ہو ہمیں معلوم ہے کہ اس پہ کیا ذمہ داری عائد کرنی ہے یہاں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ بعض لوگ کہتے ہیں صاحب کے تو چالیس سال ہو گئے شراب نہیں چھوٹ رہی بھائی اللہ نے پھر بھی اس کو حرام قرار دے دیا پھر بھی اس کو چھوڑنا فرض قرار دے دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا چھوڑنا ممکن ہے ورنہ چھوڑنا فرض قرار نہ دیتے نہ صلی اللہ وس جب تک کہ وسعت نہ ہو طاقت نہ ہو اللہ تعالیٰ کوئی چیز فرض کر نہیں دیتے فرض اس قرار دیتے ہیں جبکہ اس کی وہ اس کی طاقت پائی جاتی ہے تو فرمایا کہ ہم تمہیں جو ذمہ داری عائد کریں گے ایسی کریں گے جو تمہاری طاقت میں ہوگی اور اس کے بعد جو نیکی کرے گا اس کا پھل کمائے گا جو برائی کرے گا اس کی سزا پائے گا اور اس کے بعد دعا سکھائی کہ اے ہمارے پروردگار اے ہمارے مولا ہماری بھول چوک سے تو ہمیں واخذانہ فرما معاف کر دے وہ بوجھ ہم پہ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالا اے پروڑی جو بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے جس کی ہم نے طاقت نہیں ہے وہ بوجھ بھی ہم پہ نہ ڈال اور ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے ہمیں برش دے ہم پہ رحم فرما تو ہمارا آقا ہے اور افوار کے مقابلے میں ہماری مدد فرما یہ سورہ بقرہ کا آخر ہے اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ حصہ قرآن مجید کا یہ تین آئے پڑھے بغیر سو گیا رات کو وہ بہت محروم رہا اس کے بعد ہم سورہ علی عمران کی طرف آتے ہیں اس میں شروع ہی شروع میں آیات قرآن کے دو, جی دو قسمیں بیان کی گئیں ایک محکمات ہیں ایک متشابہات ہیں فرمایا جو لوگ اتحاد گزار ہوتے ہیں وہ محکمات اور پکی پکی آیات پہ عمل کرتے ہیں اور متشابہات کی بحث میں نہیں پڑتے متشابہات کیا ہیں لیٹ رکھے رحمان والا عرش سوا. رحمان اپنے تخت پہ جلوہ افروز ہوا اچھا بھائی ہو گیا جلوہ افروز ہو گیا اب کوئی پوچھے کہ اللہ کا عرش جو ہے وہ سونے کا بنا ہوگا چاندی کا بنا ہوگا لکڑی کا بنا ہوگا کیا ہوگا کتنا بڑا ہوگا اب یہ کیا ہے یہ متشابہات کے چکر میں پڑ گئے جن کے دل میں ٹیر ہوتا ہے وہ متشابہات میں پڑتے اور عزیزانِ گرامی کبھی آپ غور کریں تو ہمارے جو تفریقہ ہے الگ الگ فرقے ہیں ان فرقوں میں پڑھنا اور ان فرقے میں تعصب حاصل کر اس کی بنیاد ساری یہ متش بحاد ہے محکمات نہیں ہے اسی لیے متشابہات سے روک دیا گیا اور فرمایا کہ دیکھو جنگ بدر کا نتیجہ تمہارے سامنے ہے ہم بے سر و سامانی کے عالم میں تمہاری مدد کیا کرتے ہیں آ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردو سے قطار اندر قطار اب بھی تو میں بے سرو سامانی سے کبھی دل برداشتہ کا مت نہ ہونا جو تمہارا اصل سرو سامان ہے وہ تمہارا ایمان ہے اور مجھ پہ بھروسہ ہے اس کو مضبوطی سے قابو میں رکھنا اور دیکھو تمہاری کامیابی کا دار و مدار تمہارے صبر پہ استقامت پہ ہے تمہاری سچ پہ تمہاری فرما برداری پہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پہ ہے اور اللہ کے حضور راتوں اٹھ اٹھ کے مناجات کرنے پہ ہے یہ رویہ اختیار کرو اور فرمایا کہ اگر تم یہ رویہ اختیار کرو گے تو ابھی سے ہمارے ہماری طرف سے بشارت سن لو اور وہ بشارت ایک دعا سکھا کے قل اللہ مما الک الملک یوں کہا کرو اے اللہ اے سلطنت کے مالک تو دل ملک کا منتشا وطن منتشا وہ تو او منتشا وہ تو دل و منتشا جس جی کو چاہتا ہے بادشاہ دیتا جس سے چاہتا ہے چھین دیتا تو جسے جس چاہتا ہے عزت دیتا جسے جس چاہتا ہے ذلت دیتا بے عدیقل خیر بھلائی خیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے ان نکالا کوشش تو ہر چیز پہ خاطر ہے تو رات سے دن کو لے آتا ہے دن سے رات کو لے آتا ہے مردے سے زندہ پیدا کرتا ہے زندے سے مردک تیری شان ہے ہماری مردہ حیات میں مردہ جسم میں روح بونک دے اس میں روحانیت عطا فرما اور آگے چل کے اس روحانیت اور اس حیات کو حاصل کرنے کا ایک امر نسخہ کر کرتی جس سے بڑا غصہ نہیں ہو سکتا سرمایا یحبیبک اے نبی سر سے ان کو بتا دو کہ اگر تم واقعی اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو اللہ سے محبت کرتے ہو تو آؤ پھر میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ میری پیروی, پیروی کرو یوحب کو اللہ, اللہ بھی تم سے پیار کرے گا اگر تم اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو تو میرے حضور کا اتباع کرو ایک حضور سے زیادہ اللہ کا پیار کرنے والا اللہ سے پیار کرنے والا اور کوئی نہیں اور اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو یو تم اللہ کہ اللہ تم سے پیار کرے تو بھی میرے محبوب کا اتباع کرو کہ جتنا پیار اللہ نے ان سے کیا ہے کسی اور سے نہیں کیا دونوں طرف سے انہیں کی پاروائی کرنی پڑے گی محب بننا چاہتے تو بھی حضور کی پیروی کرو محبوب اللہ سے بننا چاہتے ہو تو بھی حضور کی پیروی کرو آگے چل کے عزیزان گرامی یہود کے ایک روی پہ تنقید فرمائی کہ ان کی اصل بیماری نسلی تعصب ہے یہ نبی کے انتظار میں تھے دعائیں مانگ رہے تھے کہ اللہ کا نبی آئے گا اور ہم اس کے ساتھ اس کی پیروی میں کفار کو شکست دیا کریں گے فتح مند ہوں گے وہ نبی نہیں آیا وہ بنی اسماعیل سے آگے نسلی تاثر کی وجہ سے اللہ کے رسول کی کر دیا اس کے بعد یہ ہر کر